صلی صلی رسول اما باللہ من بسم اللہ اللہ آپ کے پروگرام دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. جمع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ ہمیں صحف موسا کی کچھ باتیں ارشاد فرمائے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتے ہوئے بھی کیسے خوش رہتا ہے پھر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دوزخ پر یقین رکھتے ہوئے بھی پھر بھی ہستا رہتا ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو حساب کتاب پر یقین رکھنے کے باوجود بھی گناہ کے کام کیا کرتا ہے چوتھی بات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے بھی سرگردہ پھرتا ہے پانچویں بات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو الٹتے پلٹتے ہوئے دیکھ کر بھی مطمئن ہے اور چھٹی بات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جنت پر یقین رکھتے ہوئے بھی نیک عمل نہیں کرتا آج ناظرین پچیس شب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور 29. یہ پانچ تاک راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ایک رات ایسی ہوا کرتی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے ہے کوئی جو بخشش طلب کرے مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ بہت سے لوگ مغفرت اور بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن انہیں ایک بات کا احتساب ضرور کر لینا چاہیے وہ یہ ہے جب انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اسے مقصد حیات کا پتا ہونا چاہیے جب مقصد حیات کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت ہی بنیادی مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے اب اگر ان تمام انعام اور اکرامات کی باتوں کے بعد بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اسے چاہیے ان گناہوں سے یا تو اپنے آپ کو بچائے اور اگر گناہ کر بیٹھا ہے تو پھر جیسا کہ میں اسٹار ٹائم میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کیوں کرنی چاہیے ناظرین اس لیے کہ اگر انسان توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنا کرم نہیں کرے گا یعنی اقرار جرم کرے ندامت اپنے اندر پیدا کرے اور مستقبل میں اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھے صوفے موسا میں ناظرین کیا قیمتی باتیں فرمائی گئی ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دو پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہستا ہے اس ہنسنے پر کلام کروں گا مزید باتوں پر کلام کروں گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سبقے کے بار خواتین دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے پہلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنید بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے بھائی جی جنید میں بہت پریشان ہوں اس میں استخارہ کروانا چاہتی ہوں میں بیمار رہتی ہوں اللہ کرم میرے گلے میں سر میں تکلیف رہتی ہے uh -huh. اور مجھے اپنے گھر کا بھی استخارہ کروانا ہے بہت پریشان ہیں ہم دھونے کے لیے وظیفہ بتا دیں اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی اسلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنیش بھائی بات کر رہے ہیں جی میں بات کر رہی ہوں شیخ پورا جی فرمائیے میرے نام آ... مسئلہ ہے تھوڑے سے میرے نا ابو جو ہیں بہت جھگڑا کرتے ہیں گھر میں بہت, بہت ٹینشن رہتی ہے اور بہت ہی زیادہ جگر پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم لوگ بہت ٹینس ہے ہم بھی محمد بہت ٹینس رہتی ہیں اور اس کا بتائیں اور ایک میری باجی ہیں ان کو بہت تکلیف ہے اندرونی تو ان کا مسئلہ میں نے بیان کرنا تھا تو اس کا بھی کوئی حال بتا دے مولانا صاحب سے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی بڑی عنایت اور شامل کریں گے جناب ایک اور کالر کو اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی میرا خال شاید یہ کال ڈراپ ہو گیا السلام علیکم صاحب وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کیا فرمائیں قیریبین اللہ تعالی آپ پر رحمتوں کی بارش فرمائے آپ نے کہا ہم بہت پریشان ہیں سر میں درد تکلیف بھی آپ کو رہتی ہے اور آپ کہنے لگے کہ ہمیں دونوں کو یعنی میاں بیوی دونوں کو وظیفہ بتائیں تاکہ ہم لوگ پڑھیں اللہ سے دعا کرتا ہوں قیریبین آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں دونوں میاں بیوی یا کریمو یا وہابو یا کریمو اے کرم کرنے والے اور اے سب کچھ دینے والے یہ دو وظیفے دو اللہ کے نام ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ پڑھیں اور چونکہ آپ کا تعلق میرے شہر کراچی سے ہے اگر آپ ہمارے پاس اپنے شوہر کو بھیج دیں تو ہم استخارہ بھی کر لیں گے اور ان اللہ آپ کو وظائف دیں گے اللہ چاہے گا تو آپ کے سر کا درد بھی دور ہو جائے انشاءاللہ جی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کی کالس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے خواتین وزراد دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنید انکل میں بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے جی بیٹا فرمائیں میرے دو مسئلے ہیں ایک تو میں اکثر بیمار رہتی ہوں اور ایک دوسرے میرے ابو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں بات بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اللہ بہت کریم بیماری بھی ایک پریشانی کا سبب ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی سب کیا فرمائیں گے بہن آپ نے کہا کہ والد صاحب اور والدہ کا جگڑا رہتا ہے یا حامد و یا محمود و یا حمیدو اللہ کی یہ تین نام یا حامد و یا محمود و یا حمیدو یا حامد و یا, یا محمود و یا, یا, یا, یا, یا, یا حمیدو یہ سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پیاری بہن آپ پڑھ لیا کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا <انشاءاللہ> آپ نے کہا کہ باجی کو اندرونی بیماریاں ہیں اس کے لیے یا متعالی یا متعالی یا متعالی یا متعلی اللہ تعالی متعالی ہے سب سے اونچا ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ کی بہن اپنی تمام پوشیدہ بیماریوں کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیا کرے انشاءاللہ یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی جی اس کے بعد کی کال کے والے کیا فرمائیں؟ پہلی بہن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی سیدتا فرمائے آمی. اور آپ کے والد ماجد کو سیدتا فرمائے تسمیہ شریف بسم اللہ ہر ایک سو گیارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو گیارہ مرتبہ آپ اور آپ کے والد صاحب ہر نماز کے بعد ثواب کی نیت سے پڑھ کر اللہ سے دعا کریں ان اللہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گے اللہ جی شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو السلام علیکم السلام علیکم ہلو میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے میں ناظین بات یہ کر رہا تھا جو افتدار میں نے صوف موسا کے حوالے سے جو چھ باتیں یہاں پر اش کی تھیں اس میں ایک بنیادی بات جس پر میں نے شروع میں کلام کیا تھا کہ انسان کو موت آنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ شخص جو ہے بہت زیادہ خوشی سے گھما کرتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ختم ہو جاتا ہے اور اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو توبہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ بے شک کھل جایا کرتا ہے السلام علیکم ہلو السلام میں کراچی سے جی فرمائیے میرا یہ مسئلہ میں بہت بیمار رہتی ہوں اور بہت غصہ آتا ہے حد سے زیادہ میں بہت پریشان ہوں پلیز استحاظ کر کے بتائیں کہ اس کیا وجہ ہے اور ایک اور بات میرا بھائی یار مان اس کی نوکری کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو اس کا جواب دیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سرقبے کے بعد کے ساتھ ایک آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے اور صاحب کیا فرمائیں گے آخری کال سادیا بہن آپ غصے سے نجات چاہتی ہیں تین سو انیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یا قدوس سو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ غصے سے نجات ملے گی اور انشاءاللہ. سلامتی ملے گی دو دن کے بعد شب قدر کی اہم راحت ستائی شب تشریف لانے والی ہے پیاری بہن آپ کے بھائی بھی جیسا کہ آپ نے بتایا رزق کی پریشانی سے دو چار ہیں آپ بیماریوں کی پریشانی سے دو چار ہیں آپ اور آپ کے بھائی اور آپ کے گھر والے ہمارے ساتھ مل کر رات گیارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک امیر حمزہ مسجد میں جو ہم سلامتی کے لیے تمام وظاہب پڑھیں گے اور دعا کریں گے آپ پورے گھر والے وہاں ہمارے ساتھ امیر حمزہ مسجد جو گل بہار چورنگی نازاباد واقع ہے وہاں پر تشریف لائیے گا انشاءاللہ مل کے دعا کریں گے خواتین پردے میں ہوں گی آ مرد ہمارے ساتھ ہوں گے اللہ نے چاہ تو ہمیں سلامتی ملے گی اور ایسی سلامتی ملے گی کہ جب تک ہم زندہ ہیں سلامتی رہے گی ان شاء اجازت جی. دیں اپنے میزبان جن اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اے اس سمیت اسرین کہت اللہ تبارک و تعالی اپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین صلی اللہ و علی نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو احلو اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف یا غفور یا عفو یا غفور یا یار ہمراحمی یار ہمر روحیم یار ہمر روحی سلامتی دینے والے مولا تیرے کرم سے ایک بار پھر ہمیں پچیسویں شب نصیب ہوئی ہے آج ہم تیرے بندے اور بندیاں اس وقت تیری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں مالک کا مولا تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا صدیقین کا شہدا صالحین کا واسطہ ہم سب کی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش فرما دے آمین آمین ہم سب کی ہمارے والدین ساری امت کی خطائے معاف کر دے آمین مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا آمین پروردگار ہمیں ہمارے بچوں کو دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کو پکا نمازی بنا دے آمین ہمارے روزوں کو ہماری تراویوں کو ہماری تسبیحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہم بڑی مشکل اور تکلیف کی زندگی میں ہے الاحدالمین آ گئے ہیں مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں بے روزگاریاں قرض داریاں قید و بند مقدمے بچوں کی شادیوں کی پریشانیاں نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں ہیں مولا تیرے کرم سے ماہ رمضان ملا ہوا ہے دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے تیری جانب سے پیغام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی منگتا ہے کوئی سائل ہے کوئی محتاج تو اے ہمارے تیار اللہ ہم تیرے منگتے تیرے محتاج تیرے ساحل تیرے فقیر پھر بار میں حاضر ہے مولا ہم کو اپنے کرم سے صحت عطا فرما آمین ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما آمین دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت اطا کر دے رسک کی تنگی سے دو چار ہم سب کو رسک کی تنگی سے چھٹکارا ادا کر دے قرضوں سے دو چار ہمارے قرضے اتار دے آمین مولا بے اولادی سے دو چار ہمیں زندگی والی اولاد دے نا فرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہماری اولاد کو فرما بر دار بنا دے آمین بچیوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان مولا ان پریشانیوں سے چھٹکارا طا کر دے زمین مصیبتیں تکلیفیں اذیتیں دور کر دے آمین ہم ازیتیں قید سے ہماری جان چھڑا دے آمین پروردگار ناگہانی آفتوں سے بچا لے آمین ہم سب کی اور دنیا جہان کے تمام مسلمانوں کی اے ہمارے پیارے اللہ کتنی بیماریاں اور پریشانیاں ہیں ساری کی ساری دور کردے ہم لاکھوں کروڑوں تیری بار میں ہاتھوں کو اٹھائے تیرے بندے حاضر ہیں مولا جس مقصد کے ساتھ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے ہمارے تمام نیک مقاصد اور دعائیں قبول فرا جب دم واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا محمد